ونستعيده ونستغطره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعده الله فلا مضلله ومن مضلل فلا هاديله وأشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تحاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من أمار جالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة عن أبي حريت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع طيب الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاء نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها عماََ ماں تم سے کو یمینا صلی اللہ علیہ روا بخاری معذرت دیدی بھائی بزرگوں اور دوستوں دنیا کی گرمی ہمیں میدان میدان محشر کی گرمی کو یاد دلاتی ہے دنیا کی گرمی سے ہمارے لیے بچاؤ کے بہت سارے طریقے ہیں انسان سایہ حاصل کر لیتا ہے گھر میں چلا جاتا ہے ہوائیں چلتی ہیں گھر ہے مکانات ہے آفسیں ہیں گاڑیاں ہیں گھروں کے اندر اے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان دنیا کی گرمی کو ختم کر سکتا ہے لیکن ایک ایسی گرمی آنے والی ہے جس گرمی سے انسان وہی محفوظ رہے گا جس کے پاس عقیدہ ہوگا ایمان ہوگا اور عمل سالوں ہوگا اس گرمی میں اللہ رب العالمین جسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے اس سے بڑھ کر اس نصیب کون ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس دن کی گرمی کے تعلق سے میدان محشر کے تعلق سے حس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج آج زمین کے ایک میل کے قریب ہوگا اور ایک میل سے مراد دو چیزیں ہو سکتی بھی ایک تو وہ جو زمین کی مسافت ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک اس ملک یہ شہر اس ملک سے اتنی میل دوری پر ہے تو ایک میل تقریباً جو ہے ڈیڑھ کلومیٹر یا دو کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے اتنی دوری پر ہوگا اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میل کے معنی ہوتے ہیں سرمے کے اندر جو سلائی ہوتی ہے اسے بھی عربی زبان کے اندر میل کہا جاتا ہے جس کی لمبائی ایک انگلی کے برابر ہوتی ہے یعنی آسمان یہ سورج آپ کے سر کے اتنے قریب ہوگا کہ آپ کی ایک اگلی کے برابر ہوگا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج اگر اپنی جگہ سے تھوڑا بھی نیچے آ جائے تو دنیا کی ساری چیزیں حسم ہو جائیں جل کر کے راپ ہو جائے آپ غور کریں اس وقت سورج ہمارے ایک میل یعنی ہماری انگلی کے برابر ہوگا یا بہت ہو گیا ڈیڑھ دو کلو کی دوری پر ہوگا اس وقت لوگوں کی گرمی کا حالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی گرمی ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں اس وقت کی گرمی جبکہ سورج اتنا قریب ہوگا انسان کیسے برداشت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے کسی کا پسینہ اس کے کھنے کے برابر ہوگا کوئی پس اپنے کسی کے پسینے اس کے دونوں گھٹنوں کے برابر ہوں گے تو کسی کا پسینہ اس کی کمر کے برابر ہوگا تو کسی کا اس کے گردن کے برابر تو کوئی پورے پسینے کے اندر شرابور ہوگا ایسے موقع پر ایسے کٹھن حالات میں اگر اللہ رب العامین کسی بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے تو میرے دی ساتھیوں یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اس کا احسان ہوگا کہ اللہ رب العامن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے یہ گرمی ہے میرے ساتھیوں جہنم کی گرمی یاد دلاتی ہے اس وقت کی گرمی ہمیں یاد دلاتی ہے آج دنیا کی گرمی معمولی سی گرمی ہے لیکن ہم اسے برداشت نہیں کر سکے لہٰذا کر اپنے آپ کو ہمیں اس گرمی سے بچانا ہے تو ہم نے بھائیوں سب سے پہلے ضرورت اس, بات کی اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے ایمان لے کر کے وہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرے سلف صارحیم کا عقیدہ تھا اور اس منہج پر چلے جو منہج اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو دیا صحابہ نے پوری امت کو دیا پوری دنیا والوں کو دیا اس منہج کو اپنا اس طریقے کو کنائے تو انسان اپنے آپ کو دن کی گرمی سے بچا سکتا میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث تندر کے اندر یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں سات بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھیجا آج سے ان اللہ انہیں سات بندوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور براہین ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرص کا سایہ نصیب ہو اللہ البرامین ہمیں اپنی رحمت کے لیے دھاگ لے اللہ البامین اپنے اپنی عافیت کے اندر رکھے اور ان خصوصی بندوں میں سے بنائے جنہیں قیامت کے اللہ البامین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نسل فرمائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یا حقب و حیرا رسی اللہ تعالیٰ کو حدیث کرا دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں نبی نے فرمایا صبح اللہ یو ملاد اللہ اللہ دل سائد بندے ایسے ہیں سات خوش لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ حربرامین اس دن جس دن اللہ کے عرض کے سایہ کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا آج دنیا میں ہزار قسم کے سائے ہیں ہزار طرح کے طریقے موجود ہیں اپنے آپ کو گرمی سے بچا لیتے ہیں لیکن اس دن میرے بھائیوں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ برامین ایسے موقع پر سات بندوں کو اپنے عرض کے سایہ میں دے گا وہ کون ساتھ بندے ہیں کون خوش نصیب لوگ ہیں ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم بھی انہی کے اعمال کریں اور انہی کے نقشے قدم پر چلیں تاکہ اللہ اردامن ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے عرص کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اللہ کے سر صلی اللہ سے سب سے پہلا بندہ وہ ہوگا امام العادن عدل کرنے والا انصاف کرنے والا امام انصاف پرور عادل اور حکمرہ ایسے بندے کو بھی اللہ الدامن قیامت کے دن کے سائے میں جگہ دے گا. عدل اسلام کے اندر مطلوب ہے انصاف اسلام کے اندر مطلوب ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے ان اللہ عمر البلادلحسان اللہ نے عدل اور الحسان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے لہٰذا عدل الصاف ایک ایسی عظیم خصلت ہے ایک ایسی عظیم خوبی ہے کہ اللہ ہر العالمین جو عشوت سے متصب ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرص کے سائے میں جگہ ہنسی بنائے گا میں عادل سے مراد دو لوگ ہوتے ہیں اور دنیا میں ہر شخص کو اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیتا ہر شخص کو یہ ذمہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ذمہ داری تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے جسے ولایت عزمہ کہا جاتا ہے امامت عظمہ کہا جاتا ہے اور آلو کون ہوتا ہے وہ پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے پورے ملک کا حاکم ہوتا ہے پورے ملک کا خلیفہ ہوتا ہے پورے ملک کا سلطان ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی امامت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ ذمہ داریاں اللہ ہر برامن انسان کو دیتا ہے وہ ذمہ داریاں اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ ہر دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہو اور یہاں امام عادل سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہے صرف ملک کا حکمران نہیں ہے بلکہ علما نے بیان کیا کہ ہر وہ بندہ مراد ہے جس کو اللہ ابرامن کسی بھی طرح کی کوئی ذمہ داری ادا دیتا کوئی بھی ذمہ داری دیتا ہے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے ماں گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے کمپنی کا سربراہ پوری کمپنی کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار ہوتا ہے جو فورمین ہوتا ہے اس کے ماتحت جو لوگ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے جو کسی اسکول کا سربراہ ہے چیئرمین ہے یا پرنسپل ہے یا جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنے مل... اسکول کے, کے اندر کام کرنے والے اساتذہ اور اس طریقے سے اور لوگوں کی ذمہ داری اس کے کندھے کے اوپر ہے شوہر کی ذمہ داری پہ بیوی کی آتی ہے گھر والوں کی آتی ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کسی محسوسے کا سربراہ ہے جو کسی بھی طرح کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس حدیث کے اندر شامل ہے اگرچہ امام عادل اور جو بڑی, بڑی امامت ہے وہ تو داخل ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ساری چیزیں داخل ہیں جن کو اللہ ابامین کسی بھی طرح کی ذمہ داری دنیا کے اندر کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حضرت حضرت ابو امام الباہلی رضی العال فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رجل یلی امر عشرہ کوئی ایسا بندہ نہیں جسے اللہ البامین دس آدمیوں کا 10 آدمیوں کی اسے ولایت تا کرے دس آدمیوں کو اس کے ماتحت رکھے القیامہ <سؤال> مگر وہ قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن کے پاس کندھے کے پاس بدھا ہوا آے گا. آئے گا <سؤال> ہیں وہ یدہ ہی برک او اب او ابک آپ راتے ہیں کہ بندہ وہی بندہ اس سے آزاد نہیں پائے گا جس نے دنیا کے اندر نیکی کیا ہوگا اس نے سلوک کیا ہوگا اور انصاف کے ساتھ کام لیا ہوگا اور یا تو اگر اس نے گناہ کیا ہوگا چیز اسے ہلاک کو برباد کر دے گی تو جس آدمی کو بھی کوئی ذمے داری بھی جائے اس ذمے داری کے اندر تمام لوگ شامل ہیں اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں اور اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس طریقے سے معطل بنثار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سزاتے ہیں نام اب دن کے اللہ یہ موت یوم امور يوم کہ اللہ اربامن کسی بھی کوئی رعایا اطا کرتا ہے اور جب وہ مرتا ہے وہ اباب شرعیت ہی اور اپنی کے بارے میں خیامت ہوتا ہے اللہ حرم اللہ علیہ جن تو اللہ ہر اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے آپ کی جو بھی رعا ہے آپ کے جو بھی ماتحت لوگ ہیں آپ کے اولاد ہے آپ کی بیویاں ہیں گھر والے ہیں آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں سب کے ساتھ اگر و انصاف کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے سر صلی اللہ سے اللہ کل سے وہ کل کم تم میں سے ہر آدمی لے کے ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو کسی ملک کا سربراہ ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا جو گھر کا مالک ہے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت ہے بیوی ہے اسے اپنے شوہر کے مال کے بارے میں اس کے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جو خادم اور نوکر ہے اس نوکر سے اپنے مالک کے مال اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے خیانت سے کام لیا یا امانداری سے کام لیا اللہ کل قبرائی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک بات بھی ذمہ دار ہے اپنی اولاد کے تعلق سے اللہ کے صلی اللہ حدیث ہے ہلتے ہلتے نمار بشیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ عطیہ کیا ہے کچھ دیا ہے تحفے میں بعض روایتوں کے اندر بات کا ذکر آتا ہے بعض روایتوں کے اندر نوکر اور خادم کا ذکر آتا ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں کیونکہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو فلاں کے ذتیے میں اور توحفے میں دے دیا ہے میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کیوں آپ کو گواہ بنانا چاہ رہے تھے تاکہ ان کی افات کے بعد کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو تمہارے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس اور بھی اولاد ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں کہا آپ نے کیا انہیں بھی دیا ہے کہا کہ نہیں دیا ہوں کہا تقلّہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو واض بین اولادکم اور اپنے بچوں کے درمیان ادر سے کام لو اور مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے ان اولاد کے درمیان عدالانصاف سے کام لینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری ہے اور عدل انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر برابری کبھی کبھی بچہ بڑا ہو گیا اس کی تعلیمی فیس زیادہ لگتی ہے بچہ چھوٹا اس کی کم لگتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بچے کو جو لگتی ہے چھوٹے بچے کو اتنا دیا جائے عدل کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ ضرورت کے مطابق ہر بچے کے اوپر خرچ کیا جائے اور ہر بچے کو دیا جائے عدل انصاف کے ساتھ تو جو باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل الصاف سے کام دے. اگر اس کے پاس دو بیویاں ہیں اور دو بیویوں کے درمیان عدل انصاف کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قیامت کی سا بند آئے گا اور اس کا ایک جو پہلو ہوگا ایک, ایک کی طرف مائل ہوگا جھکا ہوا ہوگا کیونکہ اس نے اپنی بیویوں کے درمیان فضل الصاف سے کام نہیں لیا تو فضل الصاف میرے بھائی ہر شخص کی ذمہ داری ہر شخص سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جسے کسی بھی طرح کی ذمہ داری دی گئی ہو کسی بھی کوئی بھی ذمہ داری دی گئی کسی بھی طرح کی سب کے سامنے عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا شریعت اسلامیہ کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے محسدین علامہ مناب المور من, من, نور من الرحمٰن و کرت عید مین ان کیا آپ فرماتے ہیں کہ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دائنی طرف نور کے منبر پر ہوں گے اللہ دن یاد الفی حکم ہیں جو اپنے حکم کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں وہ ہی مماح اور اپنے اہل ایال کے درمیان اور جس طرح کی بھی ان کو ذمہ داری دی گئی, دی گئی ہے ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے دائرے طرف نور اور روشنی کے منبروں پر ہوں گے یہ انصاف کی فضیلت ہے کہ اللہ کے دن ان کو اس طرح کا ان کو اس طرح کا بدلا دا فرمائے گا کہ اللہ کے سائے میں دے گا. لہذا میرے بھائیو یہ ہماری رات کی ہر شخص کی ذمہ داری ہے جس کو جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے ادر و انصاف کے ساتھ کام لے سب کے ساتھ جو کسی بھی طرح کی سربراہی سے حاصل ہے اس سے مراسر بادشاہ نہیں ہے حق وقت نہیں ہے اور اگر ہر انسان اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کر لے میرے بھائیو آج معاشرے کے اندر برائی نہیں ہوگی ہر آدمی اپنی ذمہ داری اگر ادا کرے گا معاشرہ چین کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی ساری ذمے داریوں بھلا کر کے اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں کوئی برائی ہے کوئی خامی ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو احساس کرنے کے بجائے ہم دوسرے کو اوپر ڈال دیتے ہیں یہ تو اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو بادشاہ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سے ہو رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اللہ ہر گرامین ہر ایک کو ذمہ داری ہے اگر چونکہ اس کی ذمہ داری بڑی ہے بادشاہ کی لیکن ایک گھر کا سربراہ ہے ایک گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے اپنے گھر کا مالک ہے عورت اپنے گھر کی رانی ہوتی ہے باپ اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لہذا اس کی اولاد کے بارے میں اور اس طریقے سے جو بھی اس کے ماتاحت ہیں سب کے بارے میں قیامت کے دن اس سے بات کی جائے گی اسے سوال کیا جائے گا تو یہ ذمہ داروں کو دوسروں پر ڈال سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لے تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر جو جاتیاں ہیں ظلم ہے اور اس طریقے سے اور جو فساد ہے اور جو کرپشن اور جو برائیاں اور اس طریقے جتنی بھی غلط چیزیں پائی جاتی ہیں اگر ہی انسان اللہ تعالی کے دل کے اندر اپنے خوف محسوس کرے اور اگر انصاف کے ساتھ کام لے سب کے ساتھ تو میرے بھائی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی نیچے سے اصلاح ہوتی ہے اوپر اصلاح نہیں کی جاتی ہے. نیچے سے اصلاح ہوتی ہے اسی لیے بچوں کی تربیت پر زیادہ دھیان دیا گیا جب بچہ بڑا ہو جائے گا آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے تو تربیت جو ہوتی ہے جو اسلحہ نیچے سے ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے ایک پودا آپ لگاتے ہیں بیج ڈالتے ہیں اس سے بڑا پودا ہوتا ہے دنیا سے فائدہ اٹھاتی ہے تو نیچے سے اصلاح ہوتی ہے بڑے سے اسلحہ نہیں ہوتی ہے اگر نیچے والے میرے بھائیوں ان کے اندر اصلاح ہو جائے وہ صحیح راستے پر آ جائیں تو بڑے والے بھی اس طریقے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی اور صحیح راستے پر آ جائیں گے اسے نیچے سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو پہلا بنتا ہے اسے اللہ رب الامین کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا عادل کرنے والا اور انصاف کرنے والا حکمرہ ہوگا ذمہ دار ہوگا کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہوگی ایسے شخص کو اللہ رب الامین قیام ترین سائے میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ رب علامین ہمیں اپنے عرض کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اللہ حردان میں جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھے قبر کے دار سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں جو بھی ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے حضر الصاف کے ساتھ کامانے کی توفیق دے اور بغیر کسی جاتی کے بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی علاقائیت کے آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ ہم علاقائیت کی بنا پر تعصب کی بنا پر جو انسان ہم سے ادر کا مستحق ہے ہم ان کے ساتھ عدر و برابر نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی حدیث پر عمل کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ کام لے اللہ رب البامین اسے اپنے عرص کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے عامر رب العالمی بار کل کو پھر پانا دی منافع حکیم انہیں جواب ان کری ملک